کل اتوحاد جونا ان سے کہیے تم ہم سے حجتیں کرتے ہو بحث کرتے ہو ضد کرتے ہو اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں تو ضد نہیں تھی کیونکہ اللہ کو تو سب مانتے تھے نا مراد یہ کہ اللہ کے پیغام کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل اتوحاد جونا نا ان سے کہیے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے ضد کرتے ہو وہ ہوا رب نا بب جبکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار تمہارا بھی پالنے والا ہے ہمارا بھی پالنے والا ہے یہ جو کل سے بات شروع ہو رہی ہے یہ اہل کتاب کو ڈانٹ ہے بلا نا اور ہمارے لیے ہمارے آمال ولا کم اور جو عمل تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے تم ہماری بات نہیں مانتے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں شر کرتے رہے اور کفر کرتے رہے ہم نے بتا دیا تھا مانو نہ مانو تمہاری اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تمہیں بھی آزادی ہے ونان و لہو مخلصون اور ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت میں مخلص ہیں یعنی اللہ کی عبادت اخلاص سے کرنے والے یہ تین جملے ہیں جو مقصد تھے مقصودی جملے تھے کہ نو لہو مسلمون ہم صرف اللہ ہی کی بات کو ماننے والے تسلیم کرنے والے نانو لہو عابدون ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے نانو لہو مخلصون اور ہم صرف اخلاص اللہ کے لیے باقی کسی کے متعلق عبادت میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ تینوں مقصد ہے مسلمان کی زندگی کے اللہ نے تینوں کو واضح کر دیا کہ تم صاف صاف کہو کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے اور ہم تین تینوں چیزوں کو اللہ کے لئے مانتے ہیں یہ ہے چیز اخلاص اپنے کاموں کو اللہ کے لیے کرنا نیکی کو بڑی مشکل چیز ہے بھائی بڑی مشکل چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا برباد ہو گئی سوائے ان کے جو علم والے تھے اور آپ نے فرمایا سارے علماء ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جو اپنے علم پہ عمل کرتے رہے اور پھر ارشاد فرمایا عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے المخلس سوائے ان کے جو مخلص ہے اور ارشاد فرمایا بل مخلص ہوں خطر اور مخلص لوگ بھی ہر وقت گاماں ڈولیں کہ پتہ نہیں کب طبیعت میں کوئی چیز اور آ جائے کیا ہوگا جب آدمی کو یہ زندگی ایسے گزارنی پڑ رہی ہو نا تو پھر اس سے پوچھو کہ ایک ایک عمل کرتا ہے اللہ کے لیے سو سو بار توبہ کرتا ہے کہ اللہ اس میں کمی رہ گئی فرور بس قبول کر لے اور اس عمل کی حقیقت پہنا جا بس ایسے ہی رکھ نہ لہو مُخْلِصُونَ اور ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے جو استاد تھے ایک پڑھتے تھے ہم ان سے حدیث جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے خالص پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا آپ میں سے کوئی پنجابی سمجھتا ہے لوگ تم تو اردو نہیں سمجھتے پنجابی کیا سمجھو گے منڈیر نہیں سمجھتے کوئی سمجھتا ہے نہیں اچھا وہ کہتے تھے ول مخلسون اعلی خطر ترجمہ تو یہی بنے گا کہ مخلص لوگ ہر وقت مشکل میں ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے ترجمہ کیا اور کہنے لگے بھائی مخلص پہ ہر لے ٹنگین ہر وقت لٹک رہے ہیں کہ کب رسی کٹی اور نیچے گر کے جا, جا پڑے ہر وقت پریشانی کہ یا اللہ عمل تو کیا ہے پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یعنی